موضوع اس بات کمال قدرت اللہ و تعالی و کمال اللہ تعالی النحل ابن رب العالمین محمد سعید محمد علی سیدنا محمد کما صلی ابراہیم والا اعوذ من هو سو اما مینو شراب مینو شراب مینو شجر فی تھی يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالسَّيْقُونَ وَالنَّخِيلَ وَالتَّمْرَ وَالْأَعْنَابَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي قال المؤلف والمفسر الله تعالى أذا من نفع بقلومه ولنكم إلى أن <تصفح> <تصفح> لما سوا پہلے اللہ تبارک بتا نے اپنی بیان فرمائی کہ تمہارے لیے ہم نے کس قسم کے عجیب عجیب جانور پیدا کیے ہیں اب اللہ تعالی اپنے رحمت کا بھی ان آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور یہ پانی جو ہے اسی کے اندر تمہاری ساری حاجتیں ہیں تمہارے مفادات ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے تمہارے لیے ایسا پانی بنایا پینے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ملبا روح اور ہم نے اس کو نمکین اور کھانا نہیں بنایا ہوتا تم پی بھی نہ سکتے وہ مینو شجل وہ اخرج رگم منجرن اور اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے درخت پیدا کرتے ہیں تراہی جس میں جانور چرتے ہیں یعنی جان ہونے والا و کہ چلنے کے لیے نہ نکالے جانوروں کو پانی ایک ہے لیکن کتنی مختلف انواع کی چیزیں پیدا فرما رہے ہیں ان کے سنخ بھی الگ ہے تام بھی الگ ہے رنگ بھی الگ ہے خوشبو بھی الگ ہے شکلیں بھی الگ ہے فرح کال آیا دل لکھو میت فخر اے دلالت الن و حجت ان سب چیزوں میں دلالت ہے کہ انحولہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک مطالعہ جیسے مکان جیسے آسمان, و زمین, پیدا آسمان و زمین پیدا کیے پھر آسمانوں سے پانی اتارا امبت بھی ادائی گزا تو ہم نے تمہارے لیے بڑے بڑے باغ پیدا کیے رونق والے باکان لگ تم بھی شج تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم درختوں کو پیدا کر سکتے تو جو پیدا کرنے والے اس کو چھوڑ کے کوئی اور الا ڈھونڈتے کوئی معرود ہے ہر گز نہیں بل ہم قوم ہی یاد روم بلکہ کافر جو ہیں وہ راستے سے ہٹنے والے ہیں <سسسس> ال ال اللہ تب فرماتی ہے کہ بڑی بڑی نشانیوں پہ غور کرسام اللہ کے بڑے احسان ہیں بی تسلیم ہی اللہی کہ اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے دن ختم ہو تو رات آتی ہے پشچم سبل کمرے دوران سورج اور چاند بھی چکر لگاتے ہیں پنجوم آتے اور, اور بعض ستارے ہیں جو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور بعض ہیں جو چلنے والے ہیں نور انمدیاں تاکہ ان سے روشنی پہنچے دیا تعالیٰ بےحال تاکہ پھر سنتانوں کے ساتھ تو روشنی روشنی بھی حاصل کرو اور راستہ بھی حاصل کرو الَّذِي اللَّهُ اور یہ سب اندر اپنے مزار کے اندر حرکت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے یہ سیر و حرکت اللہ نے سیر کی رفتار کی بنائی ہے لا حدیث نہ یہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں تحت ہی سلطان ہی اور تمام سورت کی جی چاند تارے سب اللہ تعالی کے تصور میں اسی کی بادشاہی کے تابے ہیں وہ تصویر ہی و تقریر ہی و تسخیر ہی اسی نے مسفر گرمایا ہے اسی نے ہمارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں بول جس نے آسمانوں اور پیدا کیا اس کے بعد عرش پہ ہوئے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے یو سن لن رات دن کو جھانپ لیتی ہے یا پیچھے چل رہے ہے سورج جی چاند ستارے سب اس کے حکم کے مطابق تھا بھی ہے اللہ خن کو خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا تبارک اللہ رب العالمی بلند بالا شان والی وہ ذات ہے جو تمام آلمین کی تربیت فرمانے والی ہیں ولہذا قال اِن نفیزہ آیات اللہ قومی آفرون این دلالات اللہ دلالا قدرت ہی دلال باہرہ و سلطانہ العظیم یہ اللہ کے دلائل آیات کھڑی ہوئی اور اللہ دبارک و تعالی کی قدرت کاملا جو ہے لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو اقل والے ہیں جو فاہم رکھتے ہیں فرمائے ہمار دلالکم بالرد مختلفاً نلوانہو نبا نبا تعالیٰ عالم سماع نبا لاما خرقب اللہ پہلے اللہ نے آسمان اور اس کی نعمتیں ذکر فرمائیں اب اللہ تعالی زمین کے بارے میں فرماتی ہے کہ دیکھو زمین میں میں نے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں بل کئی مختلف اور کئی مختلف چیزیں من حیوانات بھی پیدا کی بل معادن اور اس کے اندر ہم نے کھانے بھی پیدا کی بن نباتات سبزیاں بھی پیدا کی بل جمادات پتھر بھی پیدا کی اللہ اختلاف البانیہ و کہ دیکھو زمین کے اندر ہر چیز جو ہے دل من منافع خباس ہر چیز کے اپنے فائدے ہیں اپنی خاصیتیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی نیمتوں کے اندر تفکر کرو اور اللہ کی نیمتوں کا شکر کروا وَتَسْتَقَرُّ يَوْمَهُ هِلْيَةً تَنلُبُ سُحَاوَا وَتَرْفُلُ الْفُلْكُ فِي مَوَاقِعَ ۖ وَتَرْفُلُ الْفُلْكُ مَوَاقِعَ رِيبًا لِّيَبْلُوَكُمْ مِنْ فَضْلِي ۚ عَلَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَالْقَافِلُ ذِي الْوَسَادِ يَتَّبِعُكُمْ وَالْحَامِلُ سُقُلاً لَّن تَضُرُّوهُ رِيحٌ وَلَا ظَمَأٌ ۖ وَبِالَّذِي رُزِقْتُمْ فِيهِ يُقْسِمُ ۚ <تصفيق> اللہ خبر دیتی ہے کہ کیسے دریا کو جس کیوج درد موج موج ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا بھائی ہم تجارا عباد ہی رحبت ہی, ہی ہم نے آسان کر دیا کہ تم دریاؤں میں اور سمندروں میں سفر کرو ہی بھی اس کے اندر ہم نے مچھلیاں بھی پیدا کی ہیں اور احلال ہی نہیں بات ہی احرام اور ہم نے مچھلی کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا ہے وہ ہر حال میں حلال ہے چاہے احرام کی حالت میں ہو یا کسی حال میں ہو کیونکہ احرام میں اور شکار تو من ہے نہ کھانا بھی جائز نہیں لیکن مچھلی جائز من اور جو اللہ نے اس میں موتی پیدا کی صاحب بڑے قیمتی قیمتی پتھر پیدا کیے ہیں اور اللہ نے کتنی آسان کر دیا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ ان دریاؤں سے موتی نکالتے ہیں ان دریاؤں سے عجیب عجیب نعمتیں نکالتے ہیں جو تم پہنتے ہو یا تمہاری خواتین پہن تو اللہ نے یعنی کیسی کیسے موتی رکھے ہیں اور خالص موتی جو ہے وہ ملتے ہی دریاؤں کے کرایہ سے جس کو لک لو کہتے ہیں نا جی اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسے صدف ہوتی ہے نا وہ منہ کھولا ہوا ہوتا ہے اس میں اگر پانی کے قطرے گرتے ہیں دو چار پانچ تو بند ہو جاتی ہے وہ موتی بنتے ہیں اور اگر ایک ہی قطرہ گرے اور بند کر رہے پھر وہ لال کہلاتا ہے وہ سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور پھر موتیوں میں بھی کتنی قسمیں ہیں کہیں برجان ہے کہیں آکوت ہے کہیں نیلم ہے کہیں خالص سفید موتی ہے ایسی نیمتے ہیں جن کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے اور اللہ اگر آسان نہ کرتے تو ہم کیسے نکال سکتے تھے یہ اس کی مہربانی ہے اس کے بعد ذرماتے ہوں تصریب ہی البحل ہم نے صبح ندی تمخور ہو چکو اور پھر اللہ نے دریاؤں کو سخر کر دیا اور ان میں کشتیاں چلاتے ہو اور وہ کشتیاں اس کے پانی کو چیر کے سفر کرتی ہیں تمخور یا ہواوں کا بھی مقابلہ کرتی ہیں وکیلہ ہم آسائی ہوں وکیلہ دمخورو بجو اجوئیخا ووسدرہا نسلنم اس کا جو سینہ ہے جیسے برندے کا وہ بھاری ہوتا ہے ایسے یعنی کشتی کی شکل ہوتی ہے اللہ کا سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت علیہ السلام ہیں اس سے پہلے کوئی کشتی کا رواج نہیں تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ بس میں فرقا اب آپ بنائیں کشتی اور حضرت جبرین السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ ایسے لکڑی ایسے اس کے پھٹے ایسے میخے ایسے جوڑنا ہے ایسے بنانا ہے تو حضرت سب سے پہلے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نجارے کا کام جو ہے درخان کا یہ سب سے پہلے نور ہے اسلام نے لہذا کام کوئی عیب نہیں ہوتا کام عیب نہیں ہوتا آدمی کے گناہ عیب ہوتے کام کوئی بھی ہو ہنر ہنر ہے کوئی جوتا بناتا ہے کوئی کشتی بناتا ہے کوئی لکڑی بناتا ہے کوئی لوہا بناتا ہے یہ تو سب نمتے ہیں اللہ کے وہ ایک دن ایک بادشاہ شکار پہ گیا اور سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے انہوں نے اپنا کیمپ لگایا بادشاہ نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے وہ جو گندگی اس کے اوپر ہوتی ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھا تو का کو بڑی کا, نفرت آئی تھوک بھی نہیں کا یار اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی ملال کو کیا گندی چیز ہے کہ گندگی اپنی اوپر اپنے کشت میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو گھسیٹ رہا ہے وزیر کوئی علم والا تھا بادشاہ سلامت استرفا کرو اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے جو بھی پیدا کرتے ہیں وہ حکمت نہیں. خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو پاؤں میں ایک زخم لگا تمام اکبا نے علاج کیا شاہی طبیب عجیہ اور زخم ٹھیک ہونے میں نہ ایک طبیب آیا کسی دوسرے ملک سے اس نے کہا کہ حضرت اس کا علاج ہے اور آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا لیکن اس کے بغیر علاج نہیں ہے آپ وہ ڈھونڈے وہ جو کیڑے دریاؤں کے کنارے پھر چلتے ہیں گندگی اٹھا کر وہ مل جائے نا دو چار آپ کی مرہم مر بن سکتے ہیں اب بادشاہ نے حکم دیا کلاش کرو وہ آ گیا اس نے مرہم بنائی دو دن میں ختم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا یا اللہ واقعی میں توبہ کرتا ہوں تیری ہر چیز تو نے یہ ایک چیز بنائی ہے تو ہم تو نہیں جانتے تھے نا احتراج کر رہے تھے اس لیے کسی چیز پر بھی اعتراض نہ کیا کریں اللہ نے مکھی بنائی ہے اس میں بھی حکمت ہے مچھر بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے سانپ بنائے ہیں اس میں بھی حکمت ہے بچھو بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں موزی جانور بنائے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں تو یہ اللہ کی سب چیزیں جو ہیں نعمتیں ہیں اور حکمت سے خالی نہیں ہیں لیکن یاد رکھیں ان سب کو انسان کتابیں کھاتی ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ دریا ہے باہر ہیں کشتیاں ہیں ہوائیں ہیں سب انسان کے تابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا تابق دی آپ کے تخت کو لے کے اڑتی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کشتی بنوا دی آپ سارے اپنے مومنین کو لے کے اپنے کو لے کے کشتی پہ سوار ہوئے اللہ نے طوفان سے بجا دی تو ہر چیز میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں شرط یہ ہی ہے کہ آدمی اس میں غور کرے اور اس کے بعد فرماتے ہیں سفن سفن سفن سب سے پہلے السلام کشتی پہ سوار ہوئے پلتا قدم اسی سے دوسرے شہر تک سفر کرتے ہیں جل بے ماہ الا ہونا کا اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں لاتی ہے دوسرے ملک کا پھر تیسرے ملک میں لے جاتے ہیں بلکہ بعض ملک تو ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا ہے نا یہ جزیروں کا ملک ہے جیسے یہاں کاریں جلتی ہیں نا وہاں ہیں ہر آدمی کشتی پہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتا تو سب اللہ نے وہ سفل کر دیا والد لَكُم تم اللہ کام اور ادا کروکر کتابی إِنِّي فِي مِنْ عِبَادِي <فِيهِم> اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ و بتا نے غربی دریا سے بھی بات فرمائی اور شرکی دریا سے بھی بات فرمائی اللہ جس سے چاہیں بات فرمائے اللہ جس کو چاہے بولنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ چاہے آگ کو حکم دے دے اللہ چاہے پانی کو حکم دے دے وہ قادر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بارغربی سے کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے اوپر بھیجوں گا تو ان کے ساتھ تم کیا کرو کہا بری کو ہوگا یا اللہ آپ کے بندے میں تو کر دوں گا سعید اللہ نے اچھا تمہاری پوری نیت جو ہے اس کا عذاب تمہیں ہوگا اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ان کی حفاظت کروں گا ان کو حلق نہیں کر سکوں اور اس کے بعد میں ہر رم کو ہیرین اور میں نے تیرے اندر موتی بھی پیدا نہیں کرنے اور شکار بھی پیدا نہیں کرنا کل نما البار شریف کامرفی کے بعد عبادت نے کہا اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے تم پہ سفر کریں تو تم کیا کرو یا اللہ عامر ملا میں اٹھاؤں گا باکو اللہ کل بار میں ان کے ساتھ ایسے کروں گا جسے ماں اپنے بچوں کا حفاظت کرتی ہے اللہ نے میرے حکم دے دیا کہ اس کے اندر موتی بھی ہوں گے اس کے اندر شکار بھی ہوگا سم مکال بزارو اور جس نے کی ہے اللہ نے بہار رکھے تاکہ جم جائے اللہ تاکہ حرکت نہ کرے جما دیا ہے لمبا جب اللہ نے زمین پیدا فرمائی تو اس میں حرکت تھی مطالعہ <الْجِبَال> لوگوں نے کہا اس کی حرکت کی وجہ سے زمین پہ تو کوئی ٹھکانا نہیں بنا سکتا لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے جما دیا ہے <فَلَجِبَال> اب ملائکہ کو تو یہ بھی نہیں تھا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے ہیں کال سید حسن جا لم جب زمین پیدا فرمائی لو چکر کا بھی آدم اس کی پشت پہ کوئی نہیں رہ سکتا وکال تیرا لیا بنی آیا بھائی اجیا لو خوبصیب نے کانا مولا میرے اوپر لوگ گناہ کریں گے میرے اوپر لوگ شرارتیں کریں گے اور میرے اوپر لوگ خاحشہ کا انتخاب کریں گے میری حکمت اللہ فی الحال والر والے ایسے پہاڑ رکھے ہیں بعض تمہیں نظر آتے ہیں اور بعض تمہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں پکان اکلا کل ہمیں رج وہ جم گئے اللہ نے زمین راستے بنا دی ہیں اے مکان، دا مکان، اس, کے بات، اس میں نہریں دی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ماؤز ایک جگہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو دوسرے علاقے کے لیے فائدہ مند ہے وہ اور وہ جنگل پہاڑ چوٹیاں طے کر کے وہاں جن کے لیے چاہیے چلنے والی ہے کبھی دائیں کبھی پائیں کبھی جلو کبھی شوال اور اسی طرح کبھی کبھی چلتی ہے کبھی روک جاتی ہے جاتی اللہ کے ہاتھ میں رفتار تیز کر دے یا کم کر دے فلا رسیو کوئی مع نہیں مگر اللہ اور کوئی اس کے سوا بنا سب جب اللہ تبارک نے تیرے لیے راستے بنا دیے ہیں پہاڑوں کو بھی اللہ نے کاٹ دیا اور ان کے درمیان میں بھی تیرے لیے راستے بنائے ہیں <مَادِن> کے جب آدمی راستہ بھٹک جاتی ہیں تو ان سے پکڑتے ہیں وہ بن نجم ہوں اور رات کے اندھیرے میں وہ ستاروں سے ہدایت ہی پکڑتے ہیں ان مالک بھی براد بھی پہاڑ ہیں اس کے بعد اللہ نے تنبی کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے نتیلا تغم کیونکہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں جو مخلوق ہیں وہ خالق کیسے بن سکتے ہیں جس نے پیدا کی ساری کہنا کچھ مکھی بھی نہیں بنی برابر مت اللہ تو ہوا اللہ <تصفيق> رحیم اللہ نے فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو یہ تو میری بھی مہربانی ہے کہ نہ شکری کے باوجود بھی میں تجاوز کرتا ہوں بولو تالبک میں اگر میں ہر نعمت کے شکر کا مطالبہ کروں تو تم عجدہ جاؤ نہ کر سکو بولو امرکم تم کمزور ہو جاتے اگر اللہ چاہے تم کو عذاب دیتے عذاب دینے پر بھی ہوں گے اللہ کسی پر نہیں کرتے ہیں غفور و رحیم و و سیر. اللہ تبارک تبارک تعالی ہمارے بہت سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں اور ہمیں تھوڑی سی نیچی پر بھی اچھا بدلا دیتی ہے ان پور لال غفور نواز کار تقسیمی شکر بازار اللہ تعالی بخشنے والے ہیں جو تم نے اس کی نعمتوں کے شکر کے اندر کوتا ہی کی ہے تم تم و اور مہربان توب سے جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے توبہ کرو گے تو پھر وہ رحیم میں مہربان ہے تمہیں عذاب نہیں دیں گے اللہ علم